أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وأنفثه وما كان من نبي إلا ومن يغله يأتي بما وعد الله يوم القيامة ثم توفى كل ما كسبت وهو لا يظلم وہ ماں کاماری نبی اور کسی نبی کے لیے بھی لائق نہیں ممکن نہیں نہیں یغ کہ وہ خیانت کرے کسی بھی نبی کے لیے خیانت کرنا ممکن نہیں تو میں یغل اور جو بھی خیانت کرے گا یکی بیماں غلہ یمر سیاماں تو جو اس نے خیانت کی وہ اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا سمت وقفہ کل سنگھ ماں کا سبق پھر ہر جان نے جو کمایا ہے وہ اسے پورا پورا دیا جائے گا وہ حملہ اضلاع اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے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 کافر مشرق شکست قرضہ ہو کے جا رہے ہیں اور مالِ غنیمت جمع کرنے کا موقع آ گیا ہے تو یہ وہاں سے نیچے اترائے اور مالِ گنی مت سے بیٹھنے لگے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم مالے غنیمت اکٹھے کرنے میں پیچھے رہ جائیں اور ہمیں شاید ہمارا ہاتھ اور حصہ برا نہ مٹے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس پر تنوع کی ہے کہ تم نے یہ تصور ہی کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و ضحانت پر اطمینان نہیں ہے تو مطمئن نہیں نبی سے تو کسی بھی قسم کی شیانت کا سجور ممکن ہی نہیں نبی قائم نہیں ہوتا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 کہ جو بھی قیامت کرے گا وہ قیامت کے دن اس قیامت والی چیز کو لے کے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہیں سے کسی سے اس ہار میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ مل بل بل بلا رہا ہو ہاں فری ہو جو ملیا رہی ہو یا گائے ڈکار رہی ہو اور وہ کہے کہ میری مدد کیجئے اللہ کی قسم میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا یاد رکھنا جس نے بھی سیاحت کی دھوکہ دیا وہ اس چیز کو اپنے کندے پہ گردن پہ سوار کر کے قیامت کے دن لے کے آئے گا اور ہر دھوکے بار کی سلیل پہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا لکھا ہوگا آج ہی بدرہ خوان ابن فران ہے یہ فلاں اس فلاں کی سیاحت ہے اس نے خیالت کی تو یہ خیامت والا مال جو قیامت کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ اس نے حاصل کیا قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ سوال کر کے لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان آدمی کی ایک بارش زمین بھی قیامت کر کے دھوکے سے ظلم اور زیادتی سے چرا قبضہ کر لیا اس کا قیامت کے دن اس کے گردن میں ساتوں زمینوں کا پہنایا جائے گا تعلق بھی اسی بات کی طرف کروا رہے ہیں کہ جو آدمی بھی, بھی خیانت کرے گا یا ما بلّہ یا مسلم تو جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ اسے سیاحت کے دن لے کے آئے گا سمت کلو نقسی ماں کا سر داخلہ ہوں پھر ہر جان نے جو جو بھی عمل کیا ہے اس کا اس کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عامر جس کو مقرر کیا جاتا ہے عامر کو اگر کوئی ہدیہ ملے تو یہ ہدیہ بھی حلول ہے, خیانت ہے ایک آدمی کو آپ نے زکات لینے کے لیے بھیجا وہ زکات کا مال لے کے آیا کہتا ہے یہ بی المالکہ ہے لوگوں نے صدقہ لگا دیا ہے اور یہ کچھ صحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے نبی علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جالا سا سید رہی تھی ابھی ہی وہ امی اور امی ہی یہ اپنے باپ کے دھارک یا اپنی ماں کے دھار کیوں نہیں بیٹھا رہا پر پھر ہم دیکھتے کہ کون اس کو دیتا ہے سرکاری کام سے گیا ہے اب وہاں پہ لوگ اس کو جو تحفے تحائف دے رہے ہیں یہ بھی بیت المال میں جمع ہے یہ صحائف بھی حلول ہے جو کام اس کو دیا گیا ہے اس پہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے رومالا اس کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے سرکاری کھاتے ہی ہیں اس کو کے نام سے نہیں کھایا جا رشوت خوری اور حرام خوری کا دیکھیں کیسے دروازہ دان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا سا شایدہ بھی پیدا نہیں ہے آج کل ہمارے یہاں بہت سارا کام ایسے چلتا ہے ہوٹلوں سے کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں وہ جو بیرے ہیں ان کی ٹیپ وہ آرام سے ہوتی ہے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 خیانت ہے, ہے، حرام <تصفح> کیا پھر جس نے اللہ تعالی کی مندی کی پیروی کی, کی کیا وہ شخص جو اللہ تعالی کی رضا کے پیچھے چلا کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے با آبی تقاصی مین اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹے واہ جہنم اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بے شر نصیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے جا یہ الگ الگ درجے ہیں مختلف طبقے ہیں اللہ کے نزدیک وہ باہو بزیر امدی ماریاں اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی دیکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا رضامندی کی پیروی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو لے کے لوٹنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں ان کے طبقات ہیں دراجات ہیں اہل ایمان کے لیے بڑے اعلی و ارقا درا جات اور طبقات ہیں اور وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور اللہ رب العال کی بغاوت لاپرمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ نچلے درجے ہیں اللہ کے واواہ جہنم جہنم کے اندر نیچے جانے والے البتہ تحقیق اللہ نے مبمن و احسان کیا اربا طیم رسول بن انخوشی جب ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا تو انسانوں میں سے بشر رسول بھیج کر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 وہی عرق و حکل کتاب و لکھ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ انسان قبل غلام نبین اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضحی میں تھے تو کتاب و حکمت کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جس کے ذریعے لوگ گمراہی سے اور زلالت سے نکل جاتے ہیں ضلالت و گمراہی اور ظلمت و تاریخی سے نکلنے کے لیے کتاب و سنت کو پکڑنا اس کا تبصف یہ لازمی اور ضروری ہے اوللم عفاقت مصیبت تم اس لیے کیا اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے پل تم تو تم نے کہا انا بادہ یہ کیسے ہوا پل کہہ دیجیے ہوا میں خوشی تم یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے ان شہید تدیر یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر خوب فاطر ہے یعنی اوہٹ کے دن تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو تم نے اس سے ڈبل رقم ان کو دیا ہے بغر میں تم نے ستر ان کے بارے ستر ان کے قید کر لی تو اس یا دگنا زخم تم ان کو دے چکے ہو کیونکہ جو قیدی ہے وہ بھی مقدول کے حکم میں ہی ہوتا ہے جب گرفتار کرنے والے کی مرضی ہو وہ قیدی کو پکڑ کر دے اس کی زندگی بھی گرفتار کرنے والے کی رہین ہوتی ہے اور ہونے ملت ہوتی ہے تو اور دن تمہیں زخم لگا تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا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 اس جگہ کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے ان اللہ اللہ تعید اور یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یوم سفر جمہرانی سب عزن اور جو کچھ مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آف میں ٹکرائی لڑی تو اللہ کے حکم سے ہی تھی ولیم المین اور تاکہ وہ مان یعنی جگہ اور میت میں جس نقصان کا سا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے تھا اللہ کی مشیت اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان اور اہل نفاذ کے درمیان طویل ہو جائے فرق واضح ہو جائے منافع کون ہے مومن کون ہے دونوں الگ الگ گروہ والے نکھر کے سامنے آ جائیں وَلْ الَّذِينَ ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ پہچان دے بل یا الم اللہ دینا لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی وکیل کو کہا گیا کہ او کافی رفی صبی اللہ علی اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو قالو تو انہوں نے کہا لو نعلم فی اگر ہم لڑائی جانتے لطنا خود کو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے کمرن کفری یو بن افرمن ایمان وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بہ کفر کے زیادہ قریب تھے منافق ایمان اور کفر کی کشمکش میں ہوتا ہے نہ پکا مومن نہ پہنی. تو جس دن یہ دو جماعتوں کی مد بھیڑ ہوئی آپس میں ٹکرائی ان دنوں زیادہ تھا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 اگر کوئی تناسب ہوتا لڑائی کا اتنی بڑی تعداد اتنی ان کی طرف سے ہے ہماری طرف سے ان کی اس کوئی منافق تعداد ہوتی تو ٹھیک ہے ہم چلتے مگر ادھر تین ہزار کا مسلح لشکر ہے اور ادھر ایک ہزار ہے اور وہ بھی بے سامان تو بہرحال اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا تعالی نے منافقوں کے لفاظ کو وعدے کر دیا اور اہل ایمان کے ایمان کو بھی وعدے کر دیا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 اللہ دین الخبانی بخا اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا جبکہ وہ خود لو از او نام خوشی لو اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو پتل نہ کیے جاتے کوئی پرانی بات کہتی پتھرا وہ ان خوشی کے بول بہت ساری پل تم سا हो اگر تم سچے ہو کہ جو میدان میں گئے ہیں وہ مر گئے قتل ہو گئے اور تم واپس آ گئے موت سے بچ گئے ہو اب اپنے آپ سے موت کو دور کرو اگر تم سچے ہو تو گھر میں بات کرنی تو موت سے بچ نہیں سکتے جب تمہارا ٹائم آئے گا تو تم نے بھی ہار جانا ہے